سورہ روم کی آیت نمبر ففٹی فور ابا الدی خالق اور اللہ تعالی نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا کبھی کسی ایک دن کے بچے کو دیکھا ہے کیسا کمزور ہوتا ہے ثم جا من بعد آفین قوت پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی پھر غور کریں ایک دن کا بچہ اب تیس سال کا پچیس سال کا نوجوان سما جا مادی قوت ان دو اور فن اور و اور پھر اللہ نے تمہاری قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا پھر بوڑھے شخص کو دیکھیں ستر سال کا بوڑھا ہے نوے سال کا بوڑھا ہے کس قدر کمزور ہے اگر اس کا ماضی یاد کریں کہ پچیس سال کا وہ مضبوط اور توانا جوان تھا ماں یشاہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے واہ العلیم القدیر اور وہی علم والا قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ یوم تعو مسا اور جب قیامت قائم ہوگی یوک سم مجرم گناگار قسمیں کھائیں گے ماں لبیسو غیر آتین اے پروردگار تیری قسم ہم دنیا میں تو ایک ساتھ بھی نہ رہے بہت مختصر دنیا میں رہے ہیں کدالی کا کانو فکون <يُؤفَكُون> اسی طرح وہ اونھے مو کیے جاتے ہیں وہ قول الدین العلم و کل کلب قیامت وہ لوگ جنہیں علم ملا اور ایمان نصیب ہوا دنیا میں وہ کل بروز قیامت علم والے اور ایمان والے ان سے کہیں گے کتاب اللہ علا یوماسی بے شک تم اللہ کی کتاب میں لوگ محفوظ کے مطابق قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہے ہو کہ دنیا میں رہے اور پھر قبر میں رہے ایک لمبا عرصہ ہے اور دنیا گو کے مختصر ہے مگر اتنا عرصہ دنیا کے اندر موجود ضرور ہے جسے ہدایت حاصل کرنی ہو اس کے لیے یہ عرصہ کافی ہے جو سملنا چاہے وہ سمل سکتا ہے فہادا یوم ملباسی پس یہ آج قیامت کا دن ہے ولا کن نہ کم کن ہاں لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں تھے قیامت پر تم یقین نہیں رکھتے تھے بس آج کے دن گنا ظالموں کو کوئی معذرت کوئی عذر نفع نہ دے گا کہ پروردگار اس لیے گنا ہو گئے اس نے ہمیں بہکا دیا کوئی عذر کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہ چلے گا والور اور کل بروز قیامت ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کو راضی کریں اس کا مطالبہ نہیں ہوگا اب تو جو انہوں نے کیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا وَلَقَدْ دَوَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور بھی شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے مثال بیان کی ہے کوئی سمجھنے والا جو سمجھے وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآَيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ان انتم اللہ مب ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی بھی نشانی لے کر آئے ان کافروں کے پاس ضرور برور یہ کافر کہیں گے کہ آپ تو باطل ہیں غلط ہے ہیں باللہ بلّہ ظالم یہ آپ کو کسی صورت میں مانیں گے نہیں کدا لی کا یت با اللہ کلو بلین اسی طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جو جانتے نہیں ہیں یعنی گناہ کر کر کے ان کے دل تباہ ہو گئے ہیں بس آپ صبر کریں برداشت کریں ان نواد اللہ کے حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا یس اور کا آپ کو مایوس نہ کریں پیش میں نہ لائیں اللہ دینا لا وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں آپ پیش میں آنے سے اور مایوس ہونے سے پاک ہیں ایک مبلک کو نصیحت ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں غصے میں نہ آئیں مایوس نہ ہوں چاہے سامنے والا کیسا بھی رویہ کرے ہم دین کی تبلیغ کرتے رہیں ایک نہ ایک دن ہمیں اس دین کی تبلیغ کرنے کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیکی کا ایک جملہ کہا جائے تو ایک سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے